إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هدي له وأشهد الله إله إلا الله وأشهد ون محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 عن نبي ذر نذي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض اولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة ثم أينما أدركت ثم أينما أدركت كالسلاة بعد فصله فإن الفضل فيه ربعه الإمام بخاري ومسلم في سيئهما معزز سامعین کرام دل ملی بھائی و بزرگ اور دوستوں مسجد اقساح کی تاریخ انبیاء اور مسلمانوں کی تاریخ ہے مسجد افسا کسی زمین کا نام نہیں ہے بلکہ مسجد افسا ایک عقیدے کا نام ہے اسی لیے ہر زمانے میں مسلمانوں نے مسجد افزا کے تعلق سے اپنی اپنی قربانیاں دیں اور مسجد افسا کو یہود اور جو انبیاء کرام کے قاتل ہیں ان کے ہاتھ ان کے پنجے استداد سے آزاد کرنے کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں آج کے اس خطبے میں مہد افسا کی تاریخ مختصر طور پر اور اس کی فضیلت کے تعلق سے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق نائف فرمائے اور ہمارے دلوں میں مسجد اقصا یا اس طریقے سے اور جو مساجد ہیں ان سب کی فضیلت یا ان کے تعلق سے ادب و احترام کرنے کے اللہ ہربرامن ہم سب کو توفیق رائے فرمائے عامر رب العالمین عالمین مسجد یہ ایسی جگہ ہے یا جس شہر کے اندر واقع ہے وہ انبیاء کرام کا شہر کہا جاتا ہے فلسطین کے اندر مسجد افسا واقع ہے مسجد افسا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز سنایا اس وقت وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبو کا غزوہ کیا تو آپ نے اس موقع پر لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ بیت المقدس کی فتح یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ نشانی اللہ رب العالمین نے خلیف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن پندرہ ہجری کے اندر اللہ رب العالمین نے اس خوشخبری کو یا اس قیامت کی نشانی کو تکمیل تک پہنچایا جب ابو وید بن الجراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مجد افسا کو فتح کیا گیا اور اس وقت یہودیوں کے ظالم پنجوں سے اسے آزاد کیا گیا اس وقت سے لے کر کے تقریباً چار سو ستر سال تک مسلمانوں کے زیر انتظام رہا اور مسلمانوں کے زیر کنٹرول رہا اس کے بعد پھر تقریباً اڑاسی سالوں کے لیے دوبارہ یہودیوں نے اس پر قبضہ جمایا تو اس بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا جنہوں نے سنپان سوارتی سجری کے اندر بیت المقدس کو دوبارہ ان کے پنجوں سے آزاد کرایا اس کے بعد سے لے کر کے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا یہاں تک کہ سن انیس سو اڑتالیس عیسوی کے اندر یا اس سے پہلے اس کے لیے یہودیوں نے کوشش کی اور اس طریقے سے عالمی رابطے قائم کئے اور اپنی ایک الگ مستقل حکومت اور ملک کے قیام کے لیے انہوں نے جو عالم جو دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپنے رس و رسوخ کے استعمال کرتے ہوئے وہاں آنا شروع کیا اور اس طریقے سے جب خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی ملک عبد الحمید خلیفہ جو تھے عبد الحمید ان کے دور میں کوئی یہودی ان کے پاس بڑے تحائف اور تحفے لے کر کے آتا ہے اور وہ بیت المقدس کو کے بارے میں کہتا ہے کہ اسے آپ ہمارے ہاتھ سے بیچ دیں اور یہ سارے تحفے اور تحائف یہ آپ کے لیے ہے اس وقت ملک اس وقت خلیفہ عبد الحمیدسانی نے جو کہا تھا وہ آب در سے لکھنے کے قابل ہیں انہوں نے کہا کہ جس مقدس اور زمین کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی اور اپنے خون پیش کیے ہیں اس زمین کے ایک بالشت کو ہم کسی کو نہیں دے سکتے بلکہ اس کی حفاظت میں ہم اپنے خون کا آخری خطرہ بھی پیش کر دیں گے اور اس طریقے سے وہ خائب و خاص اور نامراد ہو گیا اس کے بعد انہوں نے دیگر ملکوں پہ اپنے اصو رسو کو استعمال کرتے ہوئے بیت المقدس میں یا فلسطین کے اندر انہوں نے یہودی سلطنت یا یہودی ملک کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی اسی وقت سے لے کر کے آج تک یہ بیت المقدس سمجھ لیجئے انہی کے ناجائز قبضے میں ہے جبکہ یہ بیت المقدس یہ انبیاء کرام کی سرزمین رہی ہے یہ بڑی مختصر تاریخ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اب آئیے اس بیت المقدس کی چند فضیلتیں بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں تاکہ معلوم ہو کہ بیت المقدس کی کتنی اہمیت ہے مسلمانوں کے دلوں میں اور کتنا زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے یا فضیلتوں میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ کھانے کعبہ کے بعد دوسری مسجد ہے جو اس روئے زمین پر بنائی گئی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرمائی کیا کہ کی سب سے پہلی زمین کے اندر کون مسجد بنائی گئی ہے تو آپ نے کہا کہ المسجد الحرام پھر انہوں نے پوچھا سمائی اس کے بعد پھر کون سی مسجد بنائی گئی ہے تو آپ نے کہا کہ المسجد القصع مسجد افسا بنائی گئی پل تو کم کا نئی وہ کہتے میں نے صرف پوچھا کہ دونوں کے درمیان کتنے کتنا فاصلہ ہے کتنی مدت ہے آپ نے کہا ارباسنا چالیس سال کا فاصلہ ہے پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں جہاں بھی نماز کا وقت مل جائے تم نماز پڑھ لو کیونکہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے ہی میں تمہارے لیے فضیلت ہے اور مرتبہ ہے یہ صحیح بخاری اور مسلم کے حدیث ہے تو معلوم ہوا کہ سر زمین پر خانہ کعبہ کے بعد دوسری مسجد جو اللہ رب العالمین نے بنائی یا بنائی گئی مسلمانوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العامین کی وہ مسجد افسا ہے جو فلسطین کے اندر واقع ہے دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ تین مساجد میں سے ایک ایسی مسجد ہے جس کی طرف سفر کرنا انسان کے لیے جائز ہے اضر و شواب کی نیت سے سعید بخاری و مسلم کی حدیث ہے ابو حیاض اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورما لا تشد الرحا ال مساجد دنیا میں تین ہی ایسی مساجد ہیں جن کی طرف ادر و ثواب کی نیت سے آدمی سفر اختیار کر سکتا ہے ایک مسجد ہے دوسری مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تیسری مسجد القصح ہے تو مسجد القصح بھی ان تین مساجد میں سے ایک مسجد ہے جس کی طرف انسان اضر و شواب کی نیت سے سفر کرتا ہے باقی دنیا کے اندر کوئی ایسی مسجد نہیں ہے چاہے وہ کتنی ہی آلی شان کیوں نہ ہو عمارت کے لحاظ سے بڑی ہونے کے لحاظ سے خوبصورتی کے لحاظ سے اس کی طرف اضر و شواب کی نیت سے سفر کرنا دین اسلام کے اندر جائز نہیں ہے تیسری فضیلت یہ ہے کہ مسلمانوں کا پہلا تبلا رہا ہے جب آپ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مک مکرمہ کر کے مدین بنورہ پہنچے تو سترہ مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جیسا کہ براہ بن عظیم رضی اللہ تعارن فرماتے ہیں کہ بیت المقدس صد تشر اور صبح تاثر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رک کر کے سولہ یا سترہ مہینے تک نماز پڑھی سما سرف و القبلہ پھر اللہ رب العالمین نے خان کعبہ کی طرف ہمارے قبلے کو بدل دیا کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور اس کی طرح مسلمانوں نے سترہ مہینے تک نماز پڑھی ہے چوتھی فضیلت یہ کہ مسجد ایسی سرزمین پہ ہے جو بابر کا سرزمین ہے اللہ شاہی سبحان من الحرام ار المسد بارک بارکنا پاک وزاد جس نے اپنے بندے کو اپنے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اختر تک رات کے کسی حصے کے اندر رات کے کسی حصے کے اندر تیسرا کرائی الزی بارک نہ وہ مسجد افسا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے موسا علیہ السلام کی زبان پر اشاد فرمایا یا قومی الارض المقدسہ اے میری قوم کے لوگوں اس ارد مقدسہ کے اندر داخل ہو جاؤ تو یہ جو مسجد الاقسا ہے یہ فلسطین اور شام کی سرزمین ہے یہ سرزمین بابرکت سرزمین ہے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جہاں بھی اس کا ذکر کیا پرانی مسجد کے اندر اس کے تعلق سے برکت ہی کو بیان کیا جیسا کہ اللہ فرماتا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہ جینا ہوتا عرد اللہ ابارک نافیہ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لط علیہ السلام کو اسی سرزمین کی طرف ہم نے ان کو نجات دے دی جس کے اللہ ابارک نافی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے لیلا عالمین دنیا والوں کے لیے اس علی کے صلی اللہ رب العالمین نے ایک دوسری ایک دوسرے آج کے اندر شاد فرمایا اور ہم نے اس قوم کو جو بڑی ہی دلیل قوم بن چکی تھی بڑی پست قوم تھی مشرق و مغرب کے اندر اس پر ظلم کیا جاتا تھا ہم نے اس کو اس قوم اس زمین کا وارث بنایا جس زمین کے اندر ہم نے برکت دے رکھی ہے تو یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے یہ شام کا علاقہ ہے یہ بڑی بابرکزگی جگہ ہے اور بڑی ہی بابرکسر سرزمین ہے اور اکثر انبیاء کرام کو اللہ حرب العالمین نے اسی علاقے کے اندر مبوض فرمایا تو یہ چوتھی اس کی فضیلت ہے کہ یہ بیت المقدس البجد الاقصی ایسی سرزمین پر واقع ہے جس سرزمین میں اللہ رب الامی نے برکت ہی برکت رکھی ہے پانچویں فضیلت یہ ہے کہ قیامت یا محشر محشر اور لوگوں کا دوبارہ زندہ اٹھنا اور اس طریقے سے سب کا کھڑا ہونا اللہ رب برامین کے سامنے اسی سرزمین پر واقع ہوگا جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے میمونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ ہمیں بیت تو کے بارے میں بتائیے تو آپ نے کہا اردالمحشر ولمنشر وہ محشر کی سرزمین ہے اور دوبارہ اٹھائے جانے کی سرزمین ہے تو دوبارہ جو سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا یہ اسی مقدس علاقے کے اندر ہوگا جو فلسطین کا علاقہ کہلاتا ہے جہاں پر بیت الخوان بیت المقدس واقع ہے چھٹی فضیت اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں سے پہنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشراء کرایا سب سے پہلی مسجد خان کعبہ ہے وہاں سے آپ کی اصرا کی شروعات ہوتی ہے اور وہاں سے آپ اس زمین پر دوسری مسجد بنائی جانے والی تک آپ سفر کرتے ہیں اور پھر وہاں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو ناراض کرائی اور ناراض کرانے کے بعد پھر دوبارہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بیت المقدسی کے اندر اتارا اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اسرا اور میراج کے تعلق سے لمبی حدیث ہے جس کے شروع کے الفاظ یہ ہے کہ آپ مناتے ہیں اتی تو بل میرے سامنے برا پڑا گیا وہی اداب بت قبیل یہ سفید چوپایا لمبا جانور تھا و دون البغ بغلا گدھے سے تھوڑا بڑا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا یہ دو و عید منتہا طرف جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں اپنا قدم رکھتا تھا فرقیب تو میں اس پر سوار ہوا حتیٰ تو بیت المقدس یہاں تک کہ میں بیت المقدس کو پہنچا فورابت تو ہوں بالحل قطلت یرب تو میں نے اس جانور کو اس میں نے اس جانور کو اس میں باندھ دیا اس سورا کے اس جگہ میں باندھ دیا جہاں پرام پر پہ پر جارونوں کو بادھا کرتے تھے دخل تو پھر میں اس مسجد کے اندر داخل ہوا اور میں نے وہاں دو رکعت نماز پڑھی سما خرش تو فضا پھر میں وہاں سے نکلا میرے پاس امیر السلام لے کر کے بے خمر و وہ من لبن میرے پاس شراب اور دودھ کا دو برتن لے کر کے آئے فختر تو تو میں نے لبن کو دودھ کو پسند کر لیا فق عالبریل تو جبی علیہ السلام نے فرمایا اخترت الفطرہ تم نے فطرت کو پسند کیا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی فطرت صحیح چیزوں پر بنائی ہے لہذا یہ لبن یہ دودھ کے اندر برکت ہے اس کے اندر جو ہے بھلائی ہے خیر ہے تم نے اس کو اپنے لئے پسند کیا جبکہ شراب جس کے اندر نقصان اور فساد ہے تم نے اس کو اپنے لیے پسند نہیں کیا سما ارجباسما پھر میں آسمان تک لے جایا گیا اور جب آسمان کی سیر ہو گئی میراج ہو گئی تو اللہ رب العالمی نے آپ کو ہاں ناظر فرمایا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشرا کرنے کی جگہ ہے آپ نے جا کر کے یہاں پر دو رکعت نماز پڑھی اور اس طریقے سے پانچ چھ یا ساتویں فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مسجد کے اندر پورے انبیاء اکرام کی امامت فرمائی اس لیے آپ کے امام المبیا کہا جاتا ہے آپ کو ساری کائنات کا امام اور رہبر کہا جاتا ہے کہ تمام نبیوں کی امامت آپ نے جس مسجد کے اندر پڑھائی کی اس مسجد جس مسجد کے شرف حاصل ہوا وہ مسجد عقصہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشراء کرایا گیا بہراج کا واقعہ پیش آیا آٹھویں فضیلت یہ ہے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب انسان کو زیادہ ملتا ہے اور ڈھائی سو دیگر مسجدوں کے مقابلے میں یہاں انسان کو نماز پڑھنے کا سواب ملتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو ہم نے پوچھا کہ ائم ابد السجد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ سے سوال کیا ہمارے درمیان بات چلی کہ اللہ کے رسول کی مسجد عبدل ہے یا بیت المقدس عبدل ہے فقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ سلمایا صلاح فی مسجدی افضل من اربع سلوات فی میری اس مسجد کے اندر ایک نماز پڑھنا مسجد اقسا کے اندر چار نماز پڑھنے کے برابر ہے مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر ایک نماز کا ثواب انسان کو ڈھائی سو ملے گا کیونکہ مسجد اخ... نبوی کے اندر ایک نماز کا ثواب انسان کو ایک ہزار ملتا ہے لہذا وہاں پر ایک نماز مسجد نبوی کے اندر گویا کی وہاں مسجد اقسا کے اندر چار نمازوں کے برابر ہے اولین عمل مسلی ہو پھر آپ اپنے... نے بولے امن مسلّا پھر فر آپ نے فرمایا کہ بہت بہترین وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے یعنی مسجد اقسہ ولیو شکنہ کون الرج المسلہ شت من فرص ہائی سویرا من بیت المقدس خیر خیر من دنیا جمع آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اگر آدمی کے پاس ایک گھوڑے کی زین رکھنے کی جگہ بھی ہوگی جہاں سے اسے بیت المقدس نظر آئے گا تو اس کے لیے زمین اور دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگی یعنی ایسی سرزمین ایسی جگہ جہاں سے وہ کھانے کعبہ کا دیدار یہ بیت المقدس کا دیدار کر سکے گا وہ زمین اس کے لیے چاہے گھوڑے کی زین اور اس کے جو ہے جو اس کا جو زین ہوتا ہے اس کے برابر رکھنے کی جو جگہ ہے وہ جگہ انسان کے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگی اور ایک حدیث معا خیر الرحوم دنیا معافی کی وہ دنیا میں اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں تمام چیزوں سے اس کے لیے وہ زیادہ بہتر ہوگی یہ حدیث صحیح ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے کہ وہاں پر ایک نماز کا ثواب انسان کو ڈھائی حصوں ملتا ہے اس طریقے سے نوی فضیلت یہ ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنا انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے عبداللہ بن بناش رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور اللہ اللہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لما فرغ بن داود جب سلیمان بن داود علیہ السلام مجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ رب العامن سے تین سوال کیا پہلا سوال یہ تھا کہ حکم اللہ من بعد ہی اللہ اللہ خر جمین وب الامن تو کسی کو جو حکمت اطا کرنا ان کے جیسا حکم نہیں وہ صحیح انصاب کی بنا پر فیصلہ کرے یہ دوسرے کو حکم کرنا وہ ملک اللہ امباد ہی اور کسی کو وہ ملک یا وہ بادشاہ نہیں عطا کرنا جو تو نے مجھے عطا کیا ہے اس لیے زمین کے سب سے بڑے بلک اور بادشاہ جو گزرے ہیں وہ حت سلمان علیہ السلام ہیں ان سے بڑھ کر کے کسی کو اللہ رب العالمین نے بادشاہ نہیں فرمائی ہے وہ جہاں نبی تھے وہیں بادشاہ بھی تھے اس لیے شریعت کے اندر اسلام کے اندر بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہے اللہ رب اللہ نبوت کو اور بادشاہت کو ایک ساتھ اکٹھا کیا حتیہ سلمان علیہ السلام کو نبی بھی بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بادشاہ بھی بنایا آج کچھ لوگ بادشاہت کو سب سے بڑا جرم سمجھتے ہیں کہ ہر برائی کا بمبا بادشاہ کی ہے ایسی بات بھائیو اگر بادشاہ عادل ہے عدل انصاف کی بنا پر کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس طریقے سے عدل انصاف کرتا ہے اس کی بادشاہت خیر ہے اس کے لئے بھلائی ہے اور اسے بادشاہ کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اللہ کے رسول صلی, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سات قسم کے بندے سے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا سب سے پہلے بندے کی بارے میں فرمایا امام عادل وہ امام جو عدل کرنے والا ہو عدل انصاف کرنے والا ہو اگر بادشاہ ہے عدل انصاف کے ساتھ ہے، کتاب و سنت کا نفاذ کرتا ہے حدود شرعیہ کے نفاذ کرتا ہے قصاص کو نافذ کرتا ہے جیسے ہم سعودی عرب الحمد للہ آپ کے سامنے اس کی مثال موجود ہے کہ جہاں کے ساتھ کیا کتاب و سنت کا نفاذ حدود کے نفاذ قصاص کا نفاذ اور ہر طرح کی آپ کو الحمدللہ دین کی آزادی نمازوں کی جمعہ کی ہر چیزوں کی امن و امان ہر چیز آپ کو نظر آئے گی یہ، یہ، یہ ایسے, ایسے نہیں وجود میں آ گیا ہے یہاں کے عدالصاف کی بنا پر اور جس طریقے سے تووید وسنت کی بالادستی ہے اس کے مطابق فیصلے اس لئے اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزوں کو عطا فرمائی تو بادشاہت یہ بری چیز نہیں ہے بادشاہ اگر عادل ہے اور منصف ہے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اور اس طریقے سے اس کے لیے عوام کے لیے بھی اور سب کے لیے بھلائی اور بہتری ہی ہوتی ہے تو انہوں نے دعا کی تھی کہ کسی کو ایسی بادشاہ نہ کرنا میرے بات جو ت نے مجھے عطا کی تھی اور پھر تیسری دعا انہوں نے کی کہ اللہ رب العالمین جو بھی اس مسجد اقسا کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے اور کوئی اس کا مقصد نہ ہو تو وہ اپنے سے ایسے نکل کر کے جائے جس کیسے جس دن اس کی معنی سے جنم دیا تھا تو ہمارے بھی سلامات ہیں اما اسمتان فکتوتیا ہوما شروع کی دو چیزیں تو اللہ ارب العمی نے اور مجھے امید ہے کہ تیسری چیز بھی اللہ رب العالمین کو دی ہوگی اور آپ کی امید مطلب یہ ہے کہ وہ بھی دی گئی ہے اگرچہ آپ نے حتمی طور پر نہیں بیان فرمایا لیکن آپ کسی چیز کو امید کریں امید بھلائی اور خیر جتنے زیادہ ہوتا ہے اسی کے لیے نبی کرتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین سے یہی امید ہے کہ اللہ رب العلامین چیز بھی حضرت اسلام کو دی یعنی ان کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ جو بھی یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اور اس کا مقصد صرف نماز پڑھنا ہوگا تو میرے بھائیو اللہ رب اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ گناہوں سے اسی پاک صاف ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا یہ نسی اور ابن ابنماجا کی حدیث ہے تو یہ بھی ایک فضیلت ہے مسجد افسا کی کہ وہاں پر نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب ابراہمی لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس طریقے سے اسے اس طریقے سے بنا دیتا ہے گویا کہ اس کا آج یا اسی دن اس کا جنم ہوا ہو اور ایسے ہی دسویں فضیلت یہ میرے بھائیوں کہ امبیا کرام کے دفن کرنے کی جگہ ہے اکثر امبیائے کرام کی بے سی اور انبیاء کرام کی بحثت جب یہاں ہوئی تو ان, کی اور ان, کو, وحی وفات کے وقت ان کو دفن بھی وہی کیا گیا اور ہستی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ابراہین وفات کے وقت تو مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا فسا علام صلی اللہ عیندنی مقدسہ انہوں نے اللہ رب سے سوال کیا کہ اللہ رب تو مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے رمیتا رمیت بے رمیتن یعنی ایک پتھر کے مارنے کے برابر جس طریقے انسان کسی دوری سے پتھر پھینکتا ہے اتنا قریب مجھے بیت المقدس کے کر دے پھر آپ کہتے ہیں فروخت اور جانب تریق تو آپ رماتے اگر میں وہاں ہوتا جب آپ نے حدیث سنائی تو میں تم کو بتا دیتا کہ یہ حضب موسٰ علیہ السلام کی خبر ہے اور یہاں ان کو دفن کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ حسین موس علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ عبامن تم بیت المقدس کے قریب کر دے اس کی برکت کی بنا پر اور اس کی فضیلت کی بنا پر جیسا کہ امام نبی رحمتہ اللہ نے فرمایا ہے کہتے موسا علیہ السلام نے اس لیے سوال کیا تھا دعا کی تھی اللہ رب العامن سے کیونکہ یہ جو مبارک سرزمین ہے اور اس شریکے سے یہاں بہت سارے انبیاء مصن ہیں اسی فضیلت کی بنا پر انہوں نے اللہ رب الامن سے دعا کی تھی کہ اللہ رب العامن تو مجھے بھی بیت المقدس کے قریب کر دے یہی فضیلت کی وجہ سے جب ہستے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کو فتح کیا گیا اس کے بعد سے لے کر کے جب وہ مسلمانوں کے زیر کنٹرول رہا اس وقت تک وہاں مسلمان آتے جاتے رہے نماز پڑھتے رہے خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وبادہ بن سامد کو اور اس طریقے سے اور دیگر صحابہ کرام کو وہاں پر باقاعدہ انہوں نے شداد بن سدار اور ان دونوں صحابہ کو آپ نے وہاں مقرر کر دیا تھا اور اس طریقے سے وہاں رہتے تھے اس کے بعد بھی بڑے بڑے صحابہ کے وہاں گئے ان میں ہنس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے مبید ابن الجرا امول مومن سفیہ رضی اللہ تعالیٰ عبد اللہ بن عمر خالد بن ولید ابو زالغفاری ابو دردا سلمان فارسی امر بن آس سعید بن زید یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں کچھ عشر مبشرہ میں سے بھی ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی یہ سارے کے سارے لوگ وہاں گئے نماز پڑھنے کے لیے اور اس طریقے نے کچھ لوگوں نے وہاں سکونت بھی اختیار کی اور اس طریقے سے تابعین میں بھی بڑے بڑے تابعین وہاں پیدا ہوئے امام سفیان سوری امام ولیس بن سعد اور اس طریقے سے امام محمد بدید صاحب رحمت اللہ علیہ اجمعین یہ سب کے سب وہاں گئے علم حاصل کرنے کے لیے اور امام محمد بن رحم علیہ علم کا ایک ذخیرہ جن لوگوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا اور امت تک منتقل کیا وہ اسی فلسطین کے رہنے والے بڑے بڑے علم کرام تھے اور آپ کے تلامدہ تھے جنہوں نے آپ کے علم کو اپنے سینے محفوظ کیا اور امت تک آپ کے علم کو پہنچایا تو یہ بیت المقدس کی سرزمین ہے جس کی چند فضیلتیں احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہیں اور یہ بیت المقدس میرے بھائیو یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ امبیائی کرام کا یہ مچفن ہے انبیاء کرام کی نبوتوں اور بیس کی سرزمین ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرا اور معراج کی سرزمین ہے اور آپ نے وہاں پر لوگوں کی امامت پڑھائی انبیاء کرام کی اور وہاں پر آپ نے نماز پڑھائی اس لیے اس مقدس سرزمین کو یا یعنی بیت المقدس کو مسلمانوں کے دلوں میں یہ اہمیت حاصل ہے یہ مقام مرتبہ حاصل ہے اس لیے یہ کوئی زمین کی لڑائی نہیں ہے بلکہ عقیدے کی لڑائی ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے مقدسات کی لڑائی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج جس طریقے سے مسلمانوں انہوں نے بیت المقدس کے تعلق سے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اس طریقے سے, سے بیت المقدس کے لیے جو انہوں نے اس کے تعلق سے جو اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کی راجدھانی بنے گی جس طریقے سے اس کو نکارا ہے یہ قابل سد ہے یہ قابل مبارک مبارکباد ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں آج بھی بیت المقدس کی جو فضیلت ہے آج بھی وہ باقی ہے اور اس کے لیے وہ, وہ اس طرح کی باتوں کو کبھی بھی وہ لوگ اس کو مان نہیں سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں ہمارے لیے افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ بیت المقدس ہے مبارک سر زمین اور اسر زمین کی تیسری مسجد ہے جس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا انسان کے لیے وہاں جانا انسان کے لیے اس کا حکم دیا گیا اور نماز پڑھنے کا ضرور ثواب ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں میں آج یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے بیت المقدس کے لیے لوگوں نے اپنے جذبات کے اظہار کیا یا بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جس طریقے سے مسلمان ایک جٹ ہو کر کے اس اعلان کو کر دیا مجھے افسوس کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے کہ آج سے ڈیڑھ سال پہلے جب خانہ کعبہ جو دنیا کا سب سے پہلا سرزمین باورکت یا مسجد ہے جسے اللہ رب اللہ نے دنیا کے اندر بنائی اور ہدایت اور جو ہے توحید کا سرجشنا ہے جب اس پر حوثیوں نے اور اس طریقے سے دشمنان صحابہ نے دشمنان اسلام نے جب اس مبارک اور اس خانے کعبہ کی طرف میزا ادا ساری دنیا کے مسلمانوں نے چپی ساتھ لی ان کے اوپر جو تک نہیں رہے گی مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ بیت المقدس زیادہ افضل ہے یا خانہ کعبہ زیادہ افضل ہے بیت المقدس کے لیے تمہاری کوششیں قابل سے مبارکباد ہیں لیکن خانہ کعبہ جب مسلمانوں کے دشمنوں نے صحابہ کے دشمنوں نے اور یہود نصارہ سے پرکر کے دشمنوں نے جب انہوں نے خانے کعبہ کی طرف میزائل ڈالا دنیا کی بڑی بڑی جماعت اسلامی اور لوگوں نے اور اسلامی جماعتوں نے چپ ساتھ بھی کسی نے اپنی زبان پر سب کنٹرول تالے لگا لیے اور کسی نے اس کی ایک لفظ بھی مذمت نہیں کی کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کیا یہ حیرت کا مقام نہیں ہے کیا خانے کابہ زیادہ خام بہت مقدس کی है. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے تو میرے بھائیو وہ غلط اس کی بات ہے کھانے کا سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر مقدس سرزمین ہے اس وقت کیوں نہیں لوگوں نے اعلان کیا اس وقت دنیا کے مسلمانوں نے مملکت کے سعودی عرب جس نے اپنی وجود سے لے کر کے آج تک سب سے زیادہ فلسطین کے لیے بیت المقدس کے لیے سب سے زیادہ جس نے قربانیاں دی ہیں سب سے زیادہ جسے اپنی خدمات پیش کی ہیں اپنی کوششیں کی ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج لوگ ان کوششوں کو مصروف کر رہے ہیں لوگ جھوٹی جھوٹی خبریں شائع کرتے ہیں او ایسے جو اسرائیل جن کے ہاں اسرائیل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اسرائیل کے جن کے ہاں کیا نام ہے یہ یہ راجدھانیاں ہیں اور اسرائیل کے جہاں پر جو ایمبسیاں قائم ہیں وہ لوگ بڑی بے شرمی کے ساتھ بڑی بے رجائی کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ مملت سعودی عرب جس وقت اسرائیل سے رابطہ نہیں توڑے گا ہم ان کے ساتھ رابطہ نہیں کریں گے کتنے کتنی بے شرمی کی بات ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے سب سے زیادہ جو ممبرت جو فلسطین کے لیے اور بیت المقدس کے لیے جو ملک کوشش کر رہا ہے اور جو اپنی خدمات اور قربانیاں پیش کر رہا ہے اس روز زمین پر ملک کے سعودی عرب سے بڑھ کر کے کوئی کوئی ملک دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا ہے ہر زمانے میں میرے بھائیوں ہر جب سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا اس وقت سے لے کر کے آج تک ملک خیر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لوگ جانتے ہیں ملک فیض رحمتہ اللہ علیہ سے پہلے ان کی حکومت تھی انہوں نے وہ دنیا کے پہلے مسلم بادشاہ ہیں اور حاکم ہیں جنہوں جا کر کے بیت المقدس کے اندر نماز پڑھی تھی اور اس کے بعد ملک فیصل الرحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اربامین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے آزاد کر سکیں اور وہاں جا کر کے دورکات نماز پڑھ سکیں ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ اور آج جو ملک سلمان حفیظ اللہ ہیں آج سے چند ماہ پہلے جب یہودیوں نے امبیاء کرام کے قاتل نے جب مسجد افراد کے اندر پابندی لگا تھی کہ سلمان آ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے اور اس کو بند کر دینا چاہ رہے تھے یا ان کے اوپر رسوم لگانا چاہ رہے تھے جس کے واسطے سے جن کی کوشش ہے میں اسداسا کو کھولا گیا اور درواز دروازے کھولے گے وہ ملک سلمان عبد اللہ کی کوشش ہے اور اخبارات کے اندر آیا لیکن یہ ساری کوششیں آج لوگوں کی نگاہوں سے ہوجل ہے کیوں صرف اس وجہ سے اجل ہے کہ ملک سعودی عرب توحید کی مملکت ہے سنت کی مملکت ہے اور یہاں کتاب و سنت کی توحید کی بالادستی ہے اس لیے ساری چیزیں بھول جاتے ہیں انہیں یہاں شرک اور بدار رسم و رواج فرافات یہ ساری مظاہرات جو سر اسلام کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا اس لیے سعودی عرب کی ساری کوششوں کو وہ لوگ نکار کر دیتے ہیں اور یہ سعودی عرب کی کوششوں کو میرے بھائیوں کو جو ہے اسے, اسے قبول تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس طریقے سے جب یہ اعلان آیا سب سے پہلے جس ملک نے اس کے خلاف سب سے پرزور لفظوں میں ان کی مذمت کی مملک سعودی عرب ہے یہاں کے بادشاہ رابطہ کیا انہیں دو ٹاک لوجے میں کہہ دیا کہ مسلمان سب برداشت کر سکتے لیکن یہ چیز برداشت کر سکتے یہ برداشت نہیں کر سکتے مسلمان دو ٹاک لوجوں میں انہوں نے کہا لیکن آج ان کی کوششوں کو اور ان کی ساری محنتوں کو لوگ برباد کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایسے لوگوں کے پیچھے وہ ازدہا ہے جو آج پوری سنیت کو اور پورے مسلمانوں کے لیے سنت الجماعت کو سوئے دھیر سے اسرائیل کے ساتھ یہود و نشارہ کے ساتھ اور دیگر جو مسلمانوں کی دشمن قومیں ہیں ان کے ساتھ مل کر کے آج مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے جب جب ان لوگوں کے پیچھے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب کی زبانوں پر تائے لگ ہیں اپنی زبان کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا سب کو خوف ہوتا ہے سب کو پیسے کٹے رہے لیکن افسوس اس بات کا بھی ہے کہاں کہ سے بھی خیرات و برکات لے کر کے جاتے ہیں بڑی بڑی کوٹیاں اور بڑے بڑے آفسوں کے جو ہے یہاں کے خیرات و برکات کی بنا پر ان کے پرائم ہاں ہیں لیکن وہی افسوس کی بات یہ ہے کہ جس آفس کو بنانے کے لیے مملک سعودی عرب نے لاکھوں ریال دیا ہو لاکھوں ڈالر دیا ہو آج اسی آفس کے اندر بیٹھ کر کے مملتے سعودی خلاف لوگ مضمون لکھتے ہیں مضمون نگاری کرتے ہیں مملتے سعودی خلاف لوگ جو ہے اخباروں میں اور اس طریقے و وجلات کے اندر ان کے خلاف لوگ بکواس اور جھوٹی باتیں لکھتے ہیں صرف اس لیے کہ جو ان کا آپا ہے جو ان کا دشمن صحابہ اور اس طریقے سے جو مسلمانوں کا دشمن ہے وہ ان سے خوش ہو جائے اور انہیں اور زیادہ انہیں دینا شروع کر دے تو میرے بھائیو یہ بڑے افسوس کی بات ہے بہت ہی بڑے افسوس کی بات ہے کہ خانے کعبہ جو جس کا اگر اس کے تعلق سے اس کی حفاظت کے لیے اگر ہمارے کے اندر یہ جذبات نہیں ہوں گے تو ایسے مسلمان ہونے سے رہنا کیا فائدہ ہمارے لیے کہ خانے کابہ کو گرانے کے لیے کوشش کی رہی ہے اور اس طریقے سے کوشش کی گئی میزائل جاگے گئے لیکن مسلمانوں کی زبانوں پر ٹائ لگ گئے کسی نے اس کی مذمت نہیں کی کسی نے اس کو ناکارا نہیں کیا کسی نے اسے عزمت قرار نہیں دیا یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یہ پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے, کی بات ہے میرے بھائیوں لہٰذا ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے بیت المقدس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک عظمت کا مقام رکھتی ہے اور اس طریقے سے اس کی بڑی فضائل ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کے بڑا مقام ہے اور مسلمان بیت المقدس کے ایک بالش کو بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں سکتے یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے مسلمانوں کے دین اسلام کی بات ہے اور لیکن وہ مسلمان تھے سو ہو کر کے اللہ, رب اللہ کی بات کرنے والے تھے لہٰذا ابراہیم علیہ السلام یہ یہ یہ کی یہ وراثت ہے وراثت ہے تمام بیا کرام دین توحید پر ہوتے ہیں اور یہ یہودی اور یہ اور انبیاء رام کے قاتل ان کے شرک کینڈر، کینڈر اس کے اندر کفر کے اندر بلوس ہیں اس لیے حقدار نہیں ہو سکتے حقدار وہ ہو سکتا ہے جو انبیاء کرام کے دین پر ہوگا اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا اور آپ کی امت کے بارے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبزادہ قریبی ہے لہذا جو انبیاء کے وراثت ہے بیت المقدس اس کے اگر حقدار کوئی ہیں تو مسلمان ہیں مسلمان کے علاوہ کوئی اس کا حقدار شرعی طور پر نہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا منہج ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ بیت المقدس زیادہ فضیلت خانے کا حاصل ہے جس طریقے سے ایسے اس کے بارے میں کیا ہے آخر وجہ کیا ہے کیونکہ وہاں پر یہودی حکومت کابل ہے اور یہاں پر دنیا میں ملک عبدالحمت اللہ علیہ کے بیٹے اور اس طریقے سے حکومت قائم ہے صرف اس لیے کہ یہاں پر اسلام کا نفاذ ہے اس لیے کہ یہاں پر چود سنت کے نفاظ ہے اس لیے جب یہ خانے کابہ کے لیے کچھ کیا جاتا ہے اس کو بٹانے کے لیے تو سب کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اور سب کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں یہ بہت ہی قابل افسوسناک بات ہے جتنا بھی اس مسئلے کا افسوس کیا جائے وہ مسئلہ بڑا, بڑا ہی افسوسناک مسئلہ ہے تو میرے بھائیوں یہ مقدس خانے بیت المقدس کی تاریخ تھی اور اس کی چند فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اللہ رب پورے جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حفاظ سمائے اللہ اور بان مسلمانوں کی ہر مسجد کے حفاظ سنائے خانے کعبہ مسجد اقسا مسجد نبو جتنی بھی مسائل دنیا کے اندر موجود ہیں تمام مسجدوں کی ہر مسلمان کے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے حفاظ سنائے لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی ہمارے لیے لمحے فکری کہ آخر آج ایسا کیوں ہوا ایک مختصر سی جماعت ہے چھوٹی سی جماعت ہے آج جو ہے وہاں پر قابض ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب تک دین اسلام کی طرف رجوع کر کے نہیں آئیں گے سچی توبہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ تعلق قائم کریں گے اللہ تعالیٰ سے رشتوں کو نہیں جوڑیں گے اور اس طریقے سے توحید کو نہیں اپنائیں گے سنت کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک یہ لوگ اس طریقے سے قابل رہیں گے اس لیے ہماری کامیابی قرار اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ہے توحید پر رہے سنت پر رہے اور اس پر عمل کرنے میں ہے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ رب غلامی نے فرمایا کہ دنیا میں آج جو فساد ہے یہ تمہارے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے تمہاری وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس لیے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے سچا اور سادق مسلمان ہونے کی ضرورت ہے شرک اور بدا سے تباہ کرنے کی ہے توحید اور سنت کو گلے لگانے کی ضرورت ہے اور جو محرمات ہیں ان کے ارتکاب سے بچنے کی ضرورت ہے اور جو اسلام کے اندر فرائض واجبات ارکان ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے دلوں کو صاف کیجیے دلوں کو حضرت پاک کیجیے اور سچی توبہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے روئیے لو لگائیے اور اللہ تعالیٰ کے دیر میں مکمل طور سے داخل ہو جائیے یہ سارے وہ چیزیں ہیں وہ اسباب ہیں جن کے ذریعے سے غیر مسلموں پر یا جو آپ کے دشمن اور اعداد ہیں ان پر آپ غلبہ پا سکتے ہیں اللہ حربرامین ہمیں عمل کرنے فکرات فرمائے اللہ ابراہین ہمارے عقیدے کے خلاف فرمائے اللہ ہمیں توجہ سنت پر قائم رکھے اور اس طریقے سے اللہ ابراہین ہم سب کو شرک بداعت سے اور غلط منہج سے غلط افکار و خیالات سے غلط نظریات سے ان تمام چیزوں سے اللہ ابراہین ہمیں اور پوری مسلمہ کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ القان ادیم و نفان ویا کبلادیم ان نعالی جواب ان کریم الکمرف الرحیم الحمد اللہ حرب الامین وسلات وسلام علیہ رسول العلم نبی محمد والا علیہ وا صحابی